وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَـاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَقْصَدُ سُورَةِ الرَّحْمَنِ كَا مُبَارَكٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ الله ہر ایک چیز میں برکت ڈالنے والا یہ اللہ کی ذات ہے سورت کا آغاز بھی یہ اللہ کے ناموں میں رحمان کے ساتھ کیا جاتا ہے اور سورت کا اختتام تبارک پہ اور دونوں الفاظ کا آپس میں یہی تعلق ہے کہ اسی لیے یہ قرآن مجید میں جن صورتوں میں برکت کا ذکر آیا ہے تو وہاں پہ اللہ کا نام اور اللہ کی صفت رحمان یہ ضرور ذکر کی جاتی ہے صورت تین رقو پر مشتمل ہے پہلے رقوع میں دلائل ذکر کیے گئے ہیں توحید پر صورت کے دعوے پر دوسرے رقوع میں تخویف ہے منکرین کو اور تیسرے رقوع میں بشارت ہے ماننے والوں کو یہ الرحمن و عام مہربان ذات اور صورت میں دینی اور دنیاوی نعمتیں وہ ذکر کی جاتی ہیں كہ اللہ کی رحمانیت اس کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ یہ کہ قرآن کی تعلیم دی ہے اور قرآن لوگوں کو سکھایا ہے علم قرآن سکھایا ہے قرآن خلق انسان حالانکہ یہ کلام کا کلام کی ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی خلق ال انسان علم القرآن لیکن کل ہم نے اس کا جواب دیا کہ دراصل کی انسان کی پیدائش یہ کی ہی یہ قرآن کے لیے وہی کی تاب کے لیے کی گئی ہے تفسیر مدارک میں نصفی لکھتے ہیں وہ اخرا ذکر خلق انسانی عن ذکری ہی خل انسان کو عالم القرآن کے بعد ذکر کیا گیا ہے وجہ کیا لیو علما تاکہ یہ بات یہ جان لیں کہ ان نما خلق دین کہ جی انسان کی پیدائش اصل میں دین کے لیے کی گئی ہے اور دین کیا ہے دین کی بنیاد قرآن ہے وہی ہے تو اسی لیے یہ جی اگر انسان اور یہی انسان کی پیدائش کا مقصد جیسے سورہ زاریات میں آپ لوگوں نے پڑھا وما خلق الجَََََََََََََََََََََ ونس الل آبون کہ میں نے جنو انس کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے اپنی تابے کے لیے علم القرآن سکھایا ہے قرآن خلقل انسان پیدا کیا ہے انسان کو عالمہ البیان اور پھر سکھایا ہے اسے یہ جی بیان کرنا بیان کرنا یہ سکھایا ہے مفسرین مانا کرتے ہیں بیان کسے کہتے ہیں وہ ہوا افہام دوسرے کو بات سمجھانا وہ ہوا تعبیر و عام ما انسان کا جو مافِ ضمیر ہے انسان کے دل میں جو بات ہے تو انہیں الفاظ کا جامع پہنانا اور اس سے تعبیر کرنا اور دوسروں کو اپنا بات دوسروں کو اپنی بات سمجھانا اور دوسروں کو اپنی بات پہنچانا یہی بیان ہے یہ جی ابقلی دلائل یہ جی اشمس و القمر سورج اور چاند بحسبان وہ اپنے حساب پر چل رہے ہیں جی اس میں انسان کو یہ ایک تقص بھی دیا جاتا ہے انسان کو خواب غفلت سے بھی بیدار کیا جاتا ہے کہ اے انسان میں نے اس کائنات میں اور انسان کی تخلیق اور پیدائش یہ پہلے ذکر کی وجہ یہ کہ یہ بعد میں جو دلائل یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں خواب و صورت چاند ہو یا کائنات کی دیگر چیزیں تو اصل میں یہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں جی انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ علم القرآن علمہ البیان قرآن سیکھنا قرآن سکھانا وہی کی تابیداری کرنا یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے یہ جی اب آگے یہ دلائل ذکر کیے گئے ہیں انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ دیگر مخلوق جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیے تھے تو وہ اسی مقصد کے تحت چل رہے ہیں لیکن تم نے تم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے تم نے وہ مقصد چھوڑ کر کسی اور جانب نکل پڑے ہو یہ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں حسبان مزدر ہے یعنی حساب سورج اور چاند وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں یہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے جب سے سورج کی پیدائش تو جس ترتیب سے وہ چل رہا ہے اسی ترتیب سے وہ چل رہا ہے چاند ہر مہینے اور ہر رات وہ جس انداز سے وہ نکلتا ہے اور پھر جس انداز سے وہ چل رہا ہے اس کی رفتار میں کوئی تبدیلی وہ واقع نہیں ہوئی وہ نجم و شجر و نجم کے یہاں پہ دو معنی ہیں یہ ایک نجم یہاں پہ شجر کے مقابلے میں تو شجر درخت کو کہتے ہیں یعنی وہ کہ جس کا تنہ ہو جس کا تنہ ہو وہ اور نجم اس کے مقابلے میں اس گاس کو کہتے ہیں لئی صلہ ساکن کہ جس کا کوئی تنہ نہ ہو یعنی بغیر تنے کے وہ زمین سے نکلتے ہو جس طرح گھاس ہے نجم و ایک معنی گھاس کا ونجم و اور گھاس وشجر و اور درخت یشان وہ اللہ کی تابے کر رہے ہیں دونوں سجدہ کرتے ہیں یعنی دونوں اللہ کے تابیدار ہیں مقصد یہ ہے کہ سورج ہو چاند ہو گھاس ہو درخت ہو جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کی پیدائش کی ہے تو اس مقصد میں ذرہ برابر انہوں نے کمی نہیں کی اور اپنا کام وہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی نقصان وہ نہیں کر رہے وہ سما اور نجم کا دوسرا معنی ستاروں کے بھی ہیں اور ستارے اور درخت یزودان جس طرح سورہ حج میں وہاں پہ ذکر کیا تھا یہ آیت نمبر اٹھارہ میں علم تر انہ یش جولہ منفی سماوات ونف المس و القم اور سورج اور چاند اور ستارے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو اور نجم کا ایک معنی جو ہم نے ذکر کیا کلما نب على و دی ممال سلہو ساقن کہ جس کا کوئی تنہ نہ ہو اور وہ بغیر تنے کے وہ زمین سے نکلتے ہوں یعنی گھاس وغیرہ تو وہ نجموں اور گھاس و شجروں اور درخت دونوں اللہ کے تابے دار ہیں وہ سما اور آسمان کو بلند کیا ہے اللہ نے آسمان کو بہت بلند کیا ہے اور اتنا بلند کیا ہے کہ آج سائنس نے ترقی کر کے بھی اور دن بہ دن وہ ترقی کر رہا ہے لیکن آج تک کی جو ترقی ہے تو سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ آسمان کی رفعت اور آسمان کی بلندی کو وہ معلوم کر سکے اسی لیے سائنس آج آسمان کے وجود کو فی الحال اب تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا وجہ یہ کہ قرآن کہتا ہے وہ سما اور آسمان کو بلند کیا ہے اللہ نے وَوضع المیزان وَوضع المیزان اور رکھا ہے اللہ نے المیزان میزان کا معنی یا تو یہ معروف ترازو ہے وہ وزال میزان اور رکھا ہے اللہ نے المیزان ترازو یہ اور یا دوسرا معنیٰ المیزان توازن مراد ہے اور میزان کو بھی میزان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے جو دونوں جانب کے پدڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک برابر ہوتے ہیں تو اس کے یعنی درمیان دونوں چیزوں کے درمیان ایک توازن جو ہے تو وہ برقرار رکھا جاتا ہے تو اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر زمین چاند ستارے سورج یہ تمام چیزیں اور کائنات میں ایک توازن رکھا ہے ورنہ اگر یہ توازن نہ ہوتا تو کائنات یہ کب کا درہم برہم یہ ہو جاتا اوز میزان اور رکھا ہے اللہ نے توازن اس پورے کائنات میں اور اس پورے نظام میں تو جب اللہ نے اس پورے کائنات میں اور اس پورے نظام میں ایک توازن رکھا ہے ایک برابری جو ہے وہ رکھی ہے اسی لیے یہاں پہ زندگی وہ چل رہی ہے تو اب اسی سے یہ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تطغ فلمیزان تو حکم دیا ہے کہ تم زیادتی نہ کرو فلمیزان ترازو میں جب کائنات میں اللہ نے توازن رکھا ہے تو تم بھی سرکشی نہ کرو فلمیزان ترازو میں اب مزید تاکید کے لیے واقعی ملوزن بالقشتی اور سیدھا کرو تم تول کو بالکشتی انصاف کے ساتھ ولاط سر المیزان اور نہ گٹاؤ تم المیزان ترازو تول میں تم لوگوں کو نہ گٹاؤ بلکہ پورا پورا یہ دیا کرو پورا پورا یہ دیا کرو جی تو یہ تین مرتبہ لفظ میزان یہ ذکر کیا یہ جی اور ہمارے استاد محترم وہ کہتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ لفظ میزان یہ ذکر کیا جی ایک میزان سے مراد عقل ہے دوسرے میزان سے مراد قرآن ہے اور تیسرے میزان سے مراد یہ جو معروف میزان ہے مطلب یہ کہ اللہ نے تمہیں عقل بھی دی ہے کہ اللہ نے قرآن بھی نازل کیا ہے اور اللہ نے دنیا میں یہ جو ظاہر ترازو ہے تو یہ بھی مقرر کیا ہے جو بھی کام تمہارے سامنے آئے اسے عقل کے پیمانے سے تولو اسی طرح پھر شریعت کے پیمانے میں اسے دیکھو اور دنیا میں جو ظاہری طول کی چیز ہے تو اسے بھی برقرار رکھو ولا تخسروا الميزان اور نہ گھٹاؤ تم ترازو ترازو میں والارض وضعها للانام اور زمین کو رکھا ہے اللہ نے اس زمین کو للانام مخلوق کے لیے مخلوقات کے لئے زمین کو اللہ نے مخلوقات کے لئے رکھا ہے اور رہنے کے قابل بنایا ہے فیها فکیہت ان اس زمین میں میوے ہیں والنخل اور کھجور کے درخت ہیں ذات القمام ذات القمام غلاف والے یہ اقمام اصل میں یہ کمن کم کی جمع ہے اور کم اصل میں آستین کو کہتے ہیں آستین چونکہ یہ بھی ہاتھ کے ارد گرد یہ لپٹا ہوتا ہے یہاں پہ مراد غلاف ہے غلاف یعنی جو پل پر لپٹا ہوا ہوتا ہے ذات الاقمام یعنی وہ کھجور کے میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں ذات القمام آستینوں والے یعنی غلاف والے کہ جن کے میووں پر وہ غلاف وہ چڑے ہوئے ہوتے ہیں ولحب ذولاسف ور اور دانے ذلحف ذلاصفی بھوسے والے ور ریحان اور خوشبودار پھول ریحان کے دو معنی ہیں یہ خوشبودار پھول کو بھی کہا جاتا ہے کہ دانے اللہ نے پیدا کیے ہیں کھانے کے لیے اس کے ساتھ بوس وغیرہ وہ بھی جانوروں کا چارہ وہ بن جاتا ہے اور ریحان خوشبو جو ہے یہ کھائی تو نہیں جاتی لیکن یہ بھی انسان کی فطرت کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں سونگھنے کے لیے اور یا ریحان روزی کو بھی کہتے ہیں رزق کو بھی کہتے ہیں اور غلہ غلّہ ضلع وہ بوسے والا ورحان اور رزق کے لیے یعنی رزق انسانوں کے لیے اور جو بوس وغیرہ ہے تو وہ جانوروں کے چارے میں وہ کام آتا ہے رب کماتوں کا زبان یہ آلہ جمع ہے یا تو الیون کی حمزے کے کسرے کے ساتھ اور یا یہ جمع ہے الیون کی دونوں طرح آتا ہے حمزہ کے فتحہ زبر کے ساتھ اور حمزہ کے زیر کے ساتھ اس کی اس سے مراد نعمت ہے اور اعلی نعمتیں مراد ہے جس طرح شاولی اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کے یہ پانچ قسم کی علوم ہیں التذکیر بالاء اللہ یعنی یاد دہانی دینا اللہ کی نعمتوں کے ذریعے فبای اعلی ربک ما تکذبان پس کون سی نعمتوں کو پس کون سی نعمتوں کو رب کما تم دونوں اپنے رب کی تو قریبان تم دونوں جٹلاؤ گے حالانکہ اب تک جنات کا ذکر نہیں ہوا لیکن یہاں پہ قرآن نے چونکہ جنات یہ بھی قرآن میں انسانوں کے تابے ہیں یہ احکام میں انسانوں کے تابے ہیں انسانوں میں جو پیغمبر آتے ہیں تو یہ انہی کے تابع ہیں اسی وجہ سے یہ قرآن یہاں پہ انہیں بھی خطاب کر رہا ہے پس تم کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تکذبان تم دونوں جٹلاوگے اے جنوئنس میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ ترمیزی کی روایت میں اللہ کے پیغمبر نے یہ صورت صحابہ کرام پہ پڑھی تو وہ بڑے خاموش بیٹھے تھے رسول اللہ نے فرمایا میں نے یہ صورت جنات پہ بھی پڑھی لیکن فکانو احسن مردودا منکم وہ تم لوگوں سے اچھا جواب لوٹانے والے تھے اور جب بھی میں یہ آیت پڑھتا فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو وہ مجھے کہتے لَا بِشَيْئِم مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدِ کہ اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں پہ کسی بھی نعمت کی ہم, ہم نہیں جھٹلاتے اور تیرے لئے حمد ہے یعنی اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کو یہ بتا رہے ہیں کہ چاہیے یہ کہ بندہ وہ قرآن کے لیے وہ بیٹھے تو وہ متوجہ بیٹھے یعنی ایسے نہ ہو کہ وہ بالکل تمہیں جواب ہی نہیں دے رہا یا متقلم کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو بالکل بس میرے سامنے یہ یعنی گنگ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ایک انٹریکشن ہونا چاہیے جنات باقاعدہ جواب دیتے تھے تو یہاں پہ بھی فبی ائی آلہ یہ رب کما کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تو تم دونوں جٹلاؤ گے یہ الرحمن عام مہربان ذات علم القرآن سکھایا ہے قرآن خلقل انسان اور پیدا کیا ہے انسان کو المح البیان اور سکھایا ہے اسے یہ البیان بیان کرنا کہ وہ اپنے دل کی بات کو اوروں کو سمجھا سکتا ہے یا اشمس والقمر اور سورج اور چاند وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں اور گھاس اور درخت وہ دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تابے دار ہیں اور آسمان کو بلند کیا ہے اللہ نے وزال میزان اور رکھا ہے اللہ نے توازن یا رکھا ہے اللہ نے ترازو یا اللہ تت غفل میزان اور حکم دیا ہے کہ تم سرکشی نہ کرو زیادتی نہ کرو ترازو میں اور سیدھا کرو الوزنا طول کو بالقسط انصاف کے ساتھ ولاۃ سر المیزان اور نہ گٹاؤ تم ترازو کو ولاد وداحا اور زمین کو رکھا ہے اللہ نے للانام مخلوق کے لیے مخلوقات کے لیے اللہ نے اس زمین کو یہ رکھا ہے یہ انام تمام مخلوق یہ مراد ہے جمی الخلق فی حافظہ کہ ہتن اس میں میوے ہیں ونخل اور کجور کے درخت ہیں ذات الاکمام غلاف والے والحب اور غلہ ذلعسف بوسے والا ور اور خوشبودار پھول فبای ای الا ربک ما تکذبان بس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تو تکذبان تم دونوں جھٹلاو گے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین